اس لیے عذاب مکے میں نہیں دی دیا کہ وہاں کچھ مومن ابھی موجود تھے جو استغفار کرتے تھے یہاں سے آپ نے محسوس کیا کہ مکے میں رہنے والے کچھ مومن جو استغفار کرتے تھے ان کے استغفار کی وجہ سے اللہ نے کافروں پر بھی عذاب نہیں بھیجا اللہ اکبر استغفار کی تو پھر بڑی قوت ہوئی بڑی طاقت ہوئی کہ مومن استغفار کر رہے ہیں مکے میں ان کے استغفار کی وجہ سے اللہ ان کو بھی عذاب نہیں دے رہا تو ہم اگر استغفار کریں تو پھر ہم سے بھی یہ ساری مصیبتیں اور دکھوں ٹل سکتے ہیں بالحم اور ان کا کیا استقاق رہ گیا ہے اللہ بحم اللہ کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے اب ان کا کیا استقاق رہ گیا ہے عذاب کی پہلی وجہ سنو جی وہ یسونان المسد الحرام پہلی وجہ اور وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے مسلمانوں کو حدیبیہ میں روکا وہ ماکانو اولیاح حالانکہ وہ نہیں ہیں اس کے متولی مشرق کیسے متولی ہو سکتا ہے اللہ کے گھر کا ان اولیاؤ الل المتقون نہیں ہے متولی اس مسجد حرام کے مگر پرہیزگار اللہ کے گھروں کے جو متولی ہیں نا وہ متقی لوگ ہونے چاہیے اس آیت سے تو یہی ثابت ہوتا ہے ان اولیا المتقون پرہیزگار لوگ متقی ہونے متولی ہونے چاہیے آج ہمارے ملک میں جتنی مسجدیں ہیں اور جن کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں تو وہاں جب کمیٹی کا چناؤ ہوتا ہے تو اس میں تقویٰ دیکھا جاتا ہے پرہیزگاری دیکھی جاتی اس میں یہ دیکھا جاتا ہے یہ بڑا تاجر ہے اس کو صدر بنا دو یہ وکیل صاحب ہیں ان کو سیکٹری بنا دو یہ پروفیسر صاحب ہیں ان کو یہ عہدہ دے دو یہی دیکھا جاتا ہے نا پیسہ ہے عزت ہے سیاست ہے شہرت ہے قرآن کہتا ہے ان اولیاح المتقون مسجدوں کے جو متولی ہوتے ہیں وہ متقی لوگ ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں نمازی ہوتے ہیں ولاکن اکثر ہم لا یا لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ وہ کعبے کے متولی بننے کے لائق نہیں وہ ماکانہ دوسری وجہ جی عذاب دینے کی اور نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس الامقن مگر سیٹیاں بجانا و تصدیت اور تالیاں پیٹنا یہ دوسری وجہ ہے حضوق العذاب چکھو عذاب بما کنتم تم تک فرون تمہارے کفر کا ان اللہ زینہ عذاب کی تیسری وجہ جی اور یہ تخویف خربیہ بھی ہے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لدو اللہ تاکہ وہ روکیں اللہ کی راہ سے جس طرح بدر میں خرچ کیا ابو سفیان کا قافلہ بھیجا وہاں تجارت کرو اور جتنا مال کمایا جائے اس سے اسلحہ خریدا جائے فصیون فون پھر آگے یہ اور بھی خرچ کریں گے پھر عد میں آگے یہ اور بھی خرچ کریں گے سمت قون علیہ پھر یہ خرچ کرنا ان پر پشتاوا بنے گا یہ خرچ کرنا ان پہ پچھتاوا بنے گا سما یغلبون پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے ولدینہ کا فرو یہ تو دنیا ہو گئی نا یہ تو دنیا برباد ہو گئی مال بھی برباد ہو گیا دولت بھی برباد ہو گئی مر بھی گئے ولدینہ کا فرو اور جو کافر ہیں وہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے یو شروع ہان جائیں گے آخرت کا عذاب ہوگا لمیز اللہ الخبیس من طیب متعلق ہے یو شرون کے جی تاکہ جدا کر دے اللہ ناپاک کو پاک سے مومن الگ ہو جائیں اور کافر الگ ہو جائیں اور اگر اسے یغ لبون کے ساتھ یغلبون کے ساتھ متعلق کرو نا جی تو پھر الخبیث سے مراد منافق ہو جائیں گے یعنی مشرقین کو مغلوب کر دیا جائے گا تاکہ الگ کر دے اللہ الخبیث منافق کو منطیب مسلمان سے لیکن پہلا معنی زیادہ مناسب ہے ویج اعلی ال وجالخبیسہ بعض البعن کو دیکھ کے کہ اس کا تعلق یو شرون کے ساتھ ہے اور الخبیث سے مراد کافر ہے تاکہ جدا کر دے اللہ ناپاک کو پاک سے کافر کو مومن سے ف خبیث اور رکھ دے خبیس کو بعض بازن ایک دوسرے پر رکھ دے ان کافروں کو ایک دوسرے پر فر کو مہو جمین پھر سب کا ڈھیر بنا دے پھر سب کا ڈھیر بنا دے فج فی جہنم پھر ڈال دے اس کو جہنم میں الاقم الخاسرون یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے کل لذین کا فرو دعوت توحید ہے کفار کے لیے اور ترہیب ہے کفار کے لیے کہہ دے کافروں کو ایتہ اگر وہ باز آ جائیں کفر سے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے سے رک جائیں یو فر لحم ماں کا سلف معاف کر دیا جائے گا جو پہلے ہو چکا جتنے گنا بھی انہوں نے کیے سب معاف کر دیں گے وہیں یود اور اگر وہ پھر وہی وہ کریں گے جو انہوں نے بدر میں کیا مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کریں گے اور اگر وہ پھر وہی وہ کریں گے فقط مزہ سنت الاولیم تو گزر چکا ہے طریقہ پہلوں کا روش پہلوں کی وہ کیا ہے کافروں کو دنیا میں ہلاک کر دیا جاتا ہے عذاب دیا جاتا ہے اور نبیوں کی مدد کی جاتی ہے تو گزر چکا ہے طریقہ وہ طریقہ تبدیل نہیں ہوگا ہم بھی پھر وہی کریں گے وکات الحم صورت سورت اجمالن چی. تفصیل آئے گی سورت توبہ میں چعوے کی تفصیل سورت توبہ میں آئے گی اجمالن دعوی بیان کیا وکات اور لڑو ان کافروں سے حتلاکون فتنا یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے شاہ عبد القادر صاحب نے فساد مانا کی حضرت صاحب کہتے ہیں فتنہ اے شرک شرک مراد ہے شرک دنیا میں باقی نہ رہے اس وقت تک لڑو بہ یقونت دین و اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ادین غلبہ اور فتنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کافر مومنوں کو احکام اسلام پر عمل کرنے سے روکے نہیں جو بندہ ایمان لانا چاہتا ہے اس کو منع نہ کریں مانا یہ بھی ہے مدارک نے کیا جی مومنوں کو فتنے میں نہ ڈالیں جیسے آج ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے ہو پھر اگر وہ رک جائیں پھر اگر وہ باز آ جائیں پس بے شک اللہ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے وہ وَا ان طول اور اگر وہ اعراض کریں گے تو تم بھی ان سے لڑو جزا معذوف ہے جی اور اگر وہ اعراض کریں ایمان قبول نہ کریں جنگ سے باز نہ آئیں تو تم بھی ان سے لڑو فالمو اور جان لو بے شک اللہ تمہارا کار ساز ہے نعم المولا کیا خوب کار ساز ہے وہ نیم النصیر اور کیا خوب مدد کرنے والا ہے راجہ محمد یعقوب صاحب دعا کے لیے اپیل کر رہے ہیں اپنے لیے اللہ راجہ صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ اللہ عطا فرمائے یہ جو آپ دلائل النبوعہ سے باتیں پیش کرتے ہیں یہ کوئی ایسی مستند کتاب نہیں ہے نبی پاک وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی مومن کو بد دعیا جملہ کہہ دوں تو وہ بھی اس کے حق میں قبول ہو نہیں ہوتا اور آپ بعض اوقات پیار سے بھی اس طرح کے جملے کہہ دیا کرتے تھے تیرا پیٹ نہ بھرے یہ اس طرح تیرا ناک خاک آلود حضرت ابو ذر سے آپ نے یہ کہا تھا یہ قرآن میں سب سے پہلے جو میں نے بات کہی تھی یہ صاحب نے یہ لکھا ہے حضرت معاویہ کے بارے میں البحقی کا حوالہ دلالبوع کا حوالہ سب سے پہلے میں کہوں گا کھل کے سامنے آؤ فیصلہ کرو کہ معاویہ صحابی ہے یا نہیں دوگلی چال چھوڑ دو یہ حرام زدگی چھوڑ دو پہلے واضح لفظوں میں بولو صحابی ہے یا نہیں اس کے بعد آگے گفتگو کرتے ہیں جس جگہ پہ بھی کہتے ہو گفتگو کرتے ہیں اپنے اپنے چینل پہ بیٹھ کے کر لیتے ہیں آپ اپنے چینل پہ بیٹھ کے کر لیں ہم اپنے چینل پہ بیٹھ کے کر لیں, کے کر لیں گے آپ اپنے دلائل دیں ہم اپنے دلائل دیں گے پبلک فیصلہ کرتی رہے گی یہ منظور ہو اس طرح کر لو سامنے کرنا چاہتے ہو سامنے کر لو پہلے طے کرو کہ معاویہ کو صحابی مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو پھر دلائل کی دیکھیں دلائل نبوبہ دیکھیں گے البیکی دیکھیں گے ان کی حیثیتیں دیکھیں گے کہ کتابوں کی حیثیتیں کیا ہیں روایت کیا ہے پہلے یہ کہو کہ وہ صحابی نہیں پھر اس کے بعد بات آگے چلائیں گے جب تک آپ واضح لفظوں میں چونکے چنانچے اگرچہ مگرچہ یعنی کہ نہیں بالکل دو ٹوک لفظوں میں جواب دو کہ معاویہ صحابی ہے یا نہیں یہ بولو پھر آگے چلتے ہیں جب ایک مدرس مختلف طلباء سے مختلف آیات سجدہ مجلس میں کئی بار سنیں تو استاد کے لیے کیا ہوگا ایک ہی سجدہ کرنا ہے جی مشرق کے گھر روزہ رکھنے سے روزہ ہو جائے گا روزہ ہو جائے گا جی اسامہ مخدوم ایک پریشانی کے سلسلے میں دعا کی درخواست کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسامہ مخدوم کی جو بھی پریشانی ہیں بلکہ ان کے علاوہ جتنے پریشان حال لوگ ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے ایک مواحد کا نکاح مشرق یا بتی پڑھائے تو کیا نکاح صحیح ہو جائے گا نکاح ہو جائے گا جی نکاح کا خطبہ دینا جو ہے یہ سنت ہے خطبہ نہ بھی ہو تب بھی نکاح ہو جاتا ہے ایک دوست نے کہا کہ میں اضافہ اگر بدت ہے تو تراوی میں اضافہ بدت نہیں لوگ کریں تو بدت تم کرو تو سنت نہیں میرے بھائی تراوی کی جو جماعت ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم فرمائی ان کے حکم سے قائم ہوئی اور میرے آقا کا ارشاد ہے علیکم کم ب سنتی و سنت الخلفۂ راشدین میری سنت پہ بھی عمل کرو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرو تو جو کام حضرت عمر کریں گے وہ بدت نہیں بنے گا وہ کیا وہ کام کیا بنے گا سنت بنے گا اور یہ جو اذان سے اول آخر آپ صلاح و سلام پڑھتے ہیں یہ کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے جی یہ کہتے ہیں میں نے اسے علیہ الم سنتی و سنت الخلفائے راشدین والی حدیث سنائی آپ نے بالکل صحیح حدیث سنائی ہے اے یہ تحسین انصاری ہے جی حسن عبدال سے ہے ہمارا بڑا عزیز ہے اور بڑا جیدار ہمارا جماعتی ساتھی ہے اللہ اس کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے جی